عرض کی اے رب میرے میں تیری پنا چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہ ہو اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو میں زیاں کار ہو جاؤں